بصمن الرحمہ الحمد اللہ, اللہ علی محمد محمد و محمد اللہ علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح الراشہ باقی تمام خواہ مرچ کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے ابرادہ میں سلسلے میں اور پھر ابراضِ کا پلّۂ صاحت ہو کہ جو ہر وقت کا جو متأثر دعائیں اس میں جو ہے ہنجے پڑھ رہے ہیں اور اس سلسلے میں دعوت شریف کا آج درست نمبر سو ہے مجموعی طور پر اور, اور اوراد خمسہ میں سے آج درخت نمبر ستائیس ہے جی اوراد خمسہ کا درخت نمبر ستائیس اور مجموعی دعوت کا شروع سے آج تک نمبر سو ہے ہاں جی آج کے اطلاع میں سنچری ہوئے ہاں جی تو الحمدللہ یہ اس کاغذات کا شکر ہے تو اس میں آج ہم جو ہے زہر کی جو چھوٹی دعا ہے جو دعات اور اوراد خمسہ کے بیچ میں پڑھتے ہیں وہ مختصر دعا کی آج ترجمہ تو تو وہ دعا یہ ہے اللّہ صحمن اللہ رب ربن عاتن دنیا حسن تو وحل آخرت حسن تو وقن عضابن وحسن معلوم تقین ولابرات برحمدغایہ الرحم الرحمین الحمد اللہ محمد یہ مقدر دعا ہے بہت ہی جامع دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے فیض حسنا کو ہاں دنیا اور آخرت دونوں میں حسنہ طلب کریں چار کے عذاب سے نجات کا اللہ سے سوال کر رہے ہیں اس وقت دعا کے اندر اور اللہ کے پرہیزگار اور نیک وکار لوگوں کے ساتھ کل قیامت میں مشہور ہونے کی دعا کر رہے ہیں ہاں جی تو بہت ہی جامع دعا ہے اللہ ماں ہاں رب نات دنیا و فل آخرت حسن ربنا یعنی اے اللہ علّہ اے اللہ ربنا اے ہمارے مالک رب کا کتنی زبان کو ہو چکا ہے رب کے معنی مالک پروردگار ہاں جی پرورش پالنے والے ہمارے سردار آقا مولا ہاں جی حاکم اللہ فرمان روا فرمان بردار خدا تعالیٰ ان تمام معنی میں ہے تو اے ہمارے مالک ربنا اے ہمارے مالک اے ہمارے پروردگار اے ہمارے پروردگار پرورش دینے والے ہمارے رازق اللہ ربنا ہاں جی اللہ اللہ کے اسم ذات ہے ربنہ اس میں صفت دو اللہ کے اسم کو یہاں پر جمع فرمائے اللہ اور رب دونوں <تصفح> ان دونوں آسمال الحسنہ کو وسیلہ قرار دے کر پھر دعا کریں آتینہ پھر دنیا حسنت آتینہ عطایاتی اتیا نند دینے کے معنی میں ہے ہاں جی دینا انجام دینا ان معنی میں ہے اور بھی کئی معنی لیکن جو یہاں مناسب دعا معنی ہے دینا انجام دینا یہ دو معنیٰ زیادہ مناسب ہے تو اے اللہ آتی ناتی عطا آتی سے امر کے سگائے نہ ہمیں یہ الگ ضمیر ہے وہ پھول ہے اے اللہ ام عطا فرما آتینہ عطا فرما نہ ہمیں کیا عطا فرما پھر دنیا دنیا کے اندر اے اللہ اسی دنیا کے اندر تو ہمیں عطا فرما ہنسنا ہاں جی اس دنیا کے اندر ہمیں حسنا عطا فرما و فی الآلت یعنی کل قیامت میں بھی کل آخرت میں بھی ہمیں حسنا عطا فرما تو یہ ہنسنا کیا چیز ہے ہاں جی ہنسنا جو ہے عربی لغت کے حوالے سے الحسنہ جم و حسنات ہے حسنا جم و حسنات ہے اور نیک کام نیکی بلائی اور فائدے کی چیزیں اس کے علاوہ جو ہے احسان نیک عمل صدقہ اعلیٰ صفات کے معنی میں آیا ہے اور گفتار خوش نیکی اور اللہ کی نعمتوں کے لیے حسنا ہنسنا جو ہے لغت کی کتابوں میں آیا ہے ہاں تو یہ ہنسنا جو ہے ایک نہایت جامع چیز ہے کہ ہم اللہ تعالی میں دنیا میں حسنہ عطا فرما یعنی کیا علامہ جو ہے دنیا کے اندر نیک عمل کرنے کی توفے عطا فرما اے اللہ میں یہ دنیا کے اندر اعلیٰ صفات سے متصف ہونے کی اچھے اچھے صفتوں متصف ہونے کی توفیعاتہ فرما اے اللہ ہمیں خوش گفتار اور نیک گفتار قرار دے دے ہر قسم کی نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیعاتہ فرما علامہ دعت الحسنۃ یعنی نعمت کے معنی اے اللہ ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازے ہر طرح کی نعمتوں سے ہمیں نوازے یہ جو ہے عربی اردو کی اور فارسی لغات کے ترجموں میں لکھا ہے لیکن قرآن پاک کی جو ہے ترجمے پاک کی خاص آیات کی توجہ کے لیے قرآن کی ایک محسوس لغات محرادات راہب کے نام سے اس میں انہوں نے ایک نہ جامع معنیٰ کیا ہے ہسنا کا ہیں ہسنا جو ہے جو ابر بہا انکل ما تنال متنجنسان ابھی نفسی و بدنِ وح والے پر مات کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جو انسان کو خوش کرتی ہے ما یسرو ہر وہ چیز جو انسان کو خوش کرتی ہے اس کو ہسنا بولتے ہیں اور وہ نعمت ان کسی بھی قسم کی ماں نعمت خواہ ظاہری خار باطنی ظاہری باطنی جو بھی نعمت ہے ہاں جی جو انسان کو خوش کرنے والی ہیں ان کو ہسنا کہتے ہیں جو کہ تنال انسان جو انسان کو پہنچتا ہے پھر نفس اس کے نفس کو خوش کرنے والی چیزیں نفس کو حاصل ہوتی ہے یا وہ بدن جسم کو وہ احوال باقی صفات کے انداز سے معلوم یعنی کسی بھی زاویے سے انسان کو خوش کرنے والے انسان کو دل بہلانے والی انسان کو سرور بوٹھنے والے اندر سکون پہنچانے والے ان تمام چیزیں جو ہے بلائیوں کو حسنا کہتے ہیں اس لیے عام طور پر ترجمہ یہی کہتے ہیں ربنا بنا آتن دنیا ہنسنا اے اللہ ہمیں عطا فرما اس دنیا میں ہر قسم کی بلائی یعنی yani ہر قسم کی بلائی اب یہ جی ہر قسم کی بلائی کے اندر اب ظاہری جو ہے نعمتیں بھی آ رہا ہے باطنی نعمتیں بھی آ رہا ہے ہاں جی تمام چیزیں اس معنیٰ کے اندر آ رہا ہے اچھے اخلاق بھی اس کے اندر آ رہا ہے جو اور نیا اظہاری نعمتیں بھی آ رہا ہے نیک کردار نیک سیرت بھی اس کے اندر آ رہا ہے ہاں جی نیک اعمال بھی آ رہا ہے احسان کا تجمہ کیا ہے احسان کرنا یہ بھی نیک اعمال اخلاقیات میں سے وہ بھی آ رہا ہے تو ایک جامع معنیٰ جو بلائی کے معنی میں آتا ہے تو رب بنا آت نہ حسنا، ہنسنا یہ اللہ ہی دنیا کے اندر ہنسنا عطا فرما ہر طرح کی وہ بلائیں جو ہمارے خوش کرنے والی میں سرور اور خوشیاں رہنے والے ہو ہمیں سکون پہنچانے والے ہوئے اس دنیا کے اندر وہیل آخرت اور کل آخرت میں بھی اے اللہ میں حسن فرمت فرما تو آخرت میں بھی یعنی آخرت کی زندگی میں انسان کو خوش کرنے والی وہ تمام نعمتیں جو انسان کو سکون پہنچانے والی ہے آرام پہنچانے والی ہے خوش کرنے والی ہے ان تمام نعمتوں اور بلائیوں سے ہمیں نواز دے اے اللہ ہمیں عطا فرما ہاں جی ہمیں عطا فرما ہمیں دے دے دیوانا ہے تو قیمت میں حسن سمراج جنت ہی ہے کیونکہ کہ جنت و عظیم نعمت جگہ ہے ہاں جی جہاں پر قرآن فرماتے ہیں وہ عظیم نعمتیں ہیں فرمایا میں باغات ہیں ہر طرح کی نعمتیں ہیں فرمانے کے بعد آخر الرمائے وہ تمام نعمتیں جو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا کسی کے دل میں اس کا سوچ تک نہیں آیا پھر ما معتش تعلن حضبۃ اللہ تمہارے جو چیز جی کرے جو تمہارے جی چاہے وہ تمام نعمتیں ہیں تمہارے نگاہ دن خوبصورت مناظر کو دیکھنا چاہیں وہ بھی ہیں تو یقینی بات ہے جنت بے حقیقی معنی میں حسنا کہنے کے لائق جنت ہی ہے ہاں جنت ہی کو ہواسنہ کا کامل مزد جنت ہے تو یہاں جب آخرت میں ہمیں حسنہ مت فرما اب اس میں جو ہے جنت کے عظیم نعمتوں تک پہنچا دے اور ساتھی معنوی نعمتوں میں بھی اللہ کے جلوے ہمیں دکھا دے اے اللہ محمد عالم محمد کے شفاعت اور ان کے ہم نشینی ہمیں عطا کرے یہ تمام آخرت کے حسنے میں آتا ہے ظاہری نعمتیں بھی باطنی نعمتیں ویروانی نعمتیں بھی وہ سب اے اللہ کل ہمیں آخرت میں آتا فرما تو یہ بہت ہی جامع جو ہے دعا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی ہر طرح کی بلائیاں عطا فرما جو ہمیں سکون اور آرام پہنچاتے ہے ظاہر بات نِالیہ سے اور کل قیامت میں بھی ہمیں ہر طرح کی جو ہے بلائیاں عطا فرما ہمیں جنت کی سرب میں جنت کی نعمتوں کی سرب میں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور رحمتیں کی سرب میں محمد آل محمد کے کا اور امبیاءلیا کہ شبہات کی صورت میں ہمیں آتا فرما قرآن کی شبہ تو وہ تمام ظاہری باطنی نعمتیں ہمیں کل قیامت میں بھی عطا فرما یہ دونوں معنیٰ ہے پھر الحال فرماتے ہیں یقینی بات ہے یقینا اللہ وقعہ یقی شکی امر کے ذکا ہمیں بچا انہیں محفوظ رکھ بچانا محفوظ رکھنے کے معنی میں ہے وقع یقی ہاں جی وقینۂ اللہ جو ہے ہماری حفاظت فرما ہمیں بچا یہ معنیٰ میں ہے اور عذاب جو ہے تکلیف اور سزا کے معنی میں ہاں عذاب تکلیف اور سزا کے معنی میں ہے وکیل انار جو ہے آگ اور آتش کے معنی میں ہے ہاں جی تجمہ تو ہے تو لیکن یقین عذاب علامِ بچا وقین ہمیں بچا عذابنار عذاب یعنی تکلیف اور سزا آنکھ کے تکلیف اور سزا سے ہمیں بچا چونکہ جہنم میں جو ہے قرآن میں اتنی رعایاتیں ہیں جہنم کے جو عمدہ سزا جہنم کو مل جاتی ہے وہ آنکھ ہے اس وجہ سے جہنم کو آنکھ سے ہی تعبیر کیا یعنی جہنم سراپا آنکھ ہے پورا کا پورا آنکھ ہے ہیں جہنم بورم میں من دو ہند بلا برائے یہاں آنکھ سے ہی تعبیر کیا قرآن پاب میں جہنم کو آگ سے کہا کہیں کا نارن تلزہ بڑکتی ہوئی آنکھ ہے کہیں کا نارن حامیہ ہاں جی جل جلتی ہوئی آنکھ ہے کہیں گرمایا اس کے اس کے اندن انسان اور پتھر فرمایا اور کہیں فرمایا اس آخ سے جو شنگاریاں اٹھتی ہیں دور دور جا کے کی گے وہ بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہے آزین گرے میں آپ اندازہ کریں جب اڑنے والی چنگاریاں جو بڑے محل اور اونٹوں کے برابر ہے تو وہ آنکھ پھر کتنا زیادہ ہوگا جس نے قرآن جہنم کو آنکھ ہی کہا ہے وہ آنکھ کا ایک مجموعہ ہے ہاں جی اور ایک عظیم مجموعہ ہے اس سے بچنے کی دعا کہتے ہیں وقینہ عضا ورنہ اے اللہ ہم سب کو بچا ہاں جی ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم کے عذاب سے آنکھ کی عذاب سے آنکھ کی سزا اور آنکھ کی تکلیف سے جہاں کل خمت میں ہمیں محفوظ فرما اور وہ تمام چیزیں جو ہمیں آنکھ میں پہنچانے کے سبب بنتے ہیں ان تمام چیزوں سے ہمارے حفاظت سلمان پھر آخر حکومتیں وح شرنا حشر شروع جو ہے جمع کرنے کے معنی میں اکٹھا ہونے کے معنی میں ہے ہاں جمع محشور کرنا جمع ہونا اکٹھا ہونا یہ عربی لغمند تو تجمہ لکھا ہے شریاح شروع سے وح شر عمر کسے نا ہم کے معنی میں ضمیر ہے نہ یا اللہ ہمیں ماحور کر ہمیں جمع کر ہمیں اکٹھا کر ہمیں ساتھ رکھ دے کل قیامت میں ہاں کن کے ساتھ رکھ دے معاشنمال مال متقین والابرار جی متقی جو ہیں اتقا یہ تقی اتقا ان سے استفال کے شگائے ہاں جی اصل میں اوتقا یو ہے و تام بدل کے تامل غم ہوا اس لیے متقین ہوا ہے اتقا یہ فعل ہے اس سے مستقین استفال ہے جی تو یہاں پر جو ہے متقین کا معنی کیا ہے یعنی اللہ سے ڈرنے والے یہ اسے تقوا کے لفظ سے بنایا ہے متقین جو ہے تغوا کے لفظ سے بنایا عظین گرامی تو اس کا معنی کیا ہے متقین یعنی اللہ سے ڈرنے والا پرہیز خدا سے ڈرنے والا کے معنی میں ہے مطقی کے معنیٰ تو کل بھی آپ کو بتائے خدا سے ڈرنے والے جو ہے وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں واجبات پر وہ لوگ سختی سے عمل کرتے ہیں فرائض پر سختی سے عمل کرتے ہیں حرام چیزوں سے سختی سے بچاتے ہیں اس کے خواہ گناہ نے سگڑا ہو قبیرہ ہو ہر چیز اپنے آپ کو بچاتے ہیں اس کے بعد توا کا اعلیٰ منزل جو ہے مستعبات کو جتنا اللہ توفیق دے دے زیادہ سے زیادہ بجا لانے کوشش کی کوشش کرتے ہیں مقروہات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لوگ منتقل لوگ ہیں پرہذگار ہیں ان کے عقائد صحیح ہونے کے بعد جن جو اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا وہ پورا کرنے کے بعد اعمال میں یہی ہے واجبات اور محرمات پر سختی سے عمل پیرا ہیں واجبات پر سختی سے عمل کرتے ہیں محرمات سے سختی سے بچتے ہیں ہاں کے بعد مستحبات اور مقروہات کے میدان میں بھی ہر طرح کے مقروحات سے خود کو بچاتے ہیں اور مشتبہ نیک اعمال کو بھی بھرپور طریقے سے نفلی مادات عملیات کو بھی انجام دیتے ہیں تو یہ تقوا والے ہیں اللہ سے ڈرنے والا ہاں جی واحش المال متقینہ والا ابرار اور نیکوں کا ابرار جو ہے بار ان کے جمع ہیں ہاں جی بارون جمع ہے اور نیک فرمان بردار متی سالح لوگوں کو ابرار کہتے ہیں ہاں جی تو اللہ سے یہ دعائیں اللہ واحش القل قمت میں ہمیں پکا فرما ہمیں ظالم و فاشقوں کے ساتھ جاننے میں نہیں اے اللہ ہمیں محشور فرما نہ ہمیں محشور فرما مال متحقی تج سے ڈرنے والے تیرے پرہیزگار متحقی بندوں کے ساتھ ولاورار اور نیک وکار لوگوں کے ساتھ ہاں جی نیک لوگوں کے ساتھ سالح اور تیرے فرمان بردار لوگوں کے ساتھ اور متی اور صالح لوگوں کے ساتھ اے اللہ ہمیں محشور فرما وحس المالمۃقین ولابر ہاں جی برحمت غم اے اللہ ہم نے تجھ سے جو چیزیں مانگا ہیں وہ تیرے رحمت کے وسلے سے مانگا ہے یعنی یہ جو چائے کئی چیزیں اے اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرما آخرت میں بلائی عطا فرما ہمیں جہنم کے آگ سے بچا النار وحش المعمتین والرار میں متقین اور ابرار کے ساتھ معشور فرما یہ سب کہتے ہیں بی رحمت کے ارم الرحمن میں نے جو کچھ درگاہ میں مانگا ہے میرا تیر پاکزات کے اوپر کوئی احساؤ میرے پاس کوئی ایسا بڑا عمل ہو نیک عمل ہو جس کے شلا میں میں نہیں مانگ رہا, رہا ہوں یہ سب تنگی تو ارحم الرحمین ہے تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم ہے ہاں جی تو ہزار ماؤں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے اپنے مرنوں پر ہزار باؤ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے تو تیری اس بے نہاد رحمت اللطف و کرم کا وسیلہ دے کر اللہ میں تیرے درگاہ میں دس و دعاوں کہ تم میرے اس دعا کو میرے ان حاجرتوں کو قبول حرما ہاں کہ اللہ مجھے اب بنا حاطن دنیا حسنہ اللہ اللّہ مجھے دنیا میں حسنہ بلحت کے بلائی عطا فرما وکیل آخرت حسنہ اور کل قیامت میں بھی حسنہ اور جنت کے عظیم نعمتوں سے ہمیں نواز دے کہ اللہ جہنم کے جو ہے دردناک عذاب سے وقین عضابنہ ہمیں بچائے اور کل خحمد مام واحش نمال متعین والا ابرار اللہ ہمیں ساتھ اور اکٹا کر دے تیرے تجھ سے ڈرنے والے تیرے ہر ہر حکم پر عمل کرنے والے لبے کہنے والے بَندوں پر اور تیرے متیثال فرمان بندال ابرار لوگوں کے ساتھ ہمیں معشور کرے رحمت کے احمد الرحمین اے اللہ تری کیونکہ تو ارحم الرحمین سب رحم کرنے والوں میں سب زیادہ رحم کرنے والا ہے تیرے رحمت کا واسطہ ہاں جی کہ اللہ ہمیں ان تمام نعمتوں سے نواز دے تو یہ آزادی گرامی دہر کا مختصر دعا ہے اور یہ دعا قرآن پاک کی بھی اور ہاں بہت سے معنی میں موجود یاد میں بھی موجود ہے انشاءاللہ شاء اللہ قرآن پاک کی پر ہم کل گفتگو کریں گے اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کو خلوص سے پڑھنے کی عزیزی کے ساتھ پڑھنے کی اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھنے کی اور ان تمام چیزوں کو اپنی دنیا اور آخرت کی ضرورت سمجھ کر پڑھنے کی اللہ سے امید کے تو قبولیت کی امید کے ساتھ یہ دعائیں کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا ہمیں دنیا آخرت دونوں میں ہاں جی سعادت من فرمائیں گے حسن متقین اور اورات کے ساتھ ہمیں معشور کریں گے کیونکہ اذان گرامی اور اورات سے نیکوکاروں سے معشور الوطہ اس وقت ہوگا کہ ہم دنیا میں ان کو چاہتے رہیں دنیا میں ہم اہل طاغہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں اور ان اہل طاغہ نیک بندوں میں سب سے صفح اول میں جو ہنستے ہیں وہ انبیاء ہیں صدقین ہیں شودا ہیں صالحین ہیں اس امت میں سے محمد و آل بارہ اِمۂ ابو تاہرین شادہ پھر ہمار اولیاء امت محمدی علماء الربین ہمارے سلسلہ صاحب کے پیرانی ترکت ہیں ان سب کو اگر آپ دل میں ابھی محبت رکھیں گے کل ضرور ان کے ساتھ معاشر ہوں گے ان